ویسے کہ ان کا آلیا والوں کا سبق نہیں پہل رہا والوں کا تو نہیں ہے ہو گیا چلیں اچھی بات ہے اللہ صلی اللہ صلی محمد محمد الار کا سلام اللہ صلی صلی اللہ باقی جو ساتھی کو بھی بلا لیں جو ساتھی بھی ہیں ان سب کو بلا لیں یہ کس میں اسی میں ہم نے خاصا روم میں ہی کرنا ہے یا مین روم کیا کریں مین روم میں اگر کوئی چیز تو نہیں چل رہی ہوگی یا چل رہی ہے کوئی مین روم میں کوئی سبق تو ہے مین روم میں کیا چل رہا ہے مین روم میں وہاں پہ کیا ہے مین روم فری ہے اس تعلیمی قرآن میں کس کا سبق ہے اما کا کا اگر سبق ہے تو ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بس پھر ٹھیک ہے اگر مین روم میں ہے ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے السلام علیکم کے اوپر بھی دیکھنے والی سو ہے بسم اللہ و ہوں محمد رسول آج جو ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں جس سبق کی اوپر ہم تقرار کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں ہم وہ کریں گے اور آپ لوگوں نے اگر چن لیا پڑھ لیا تھا ان شاء اللہ امید یہ ہے کہ ان شاء اللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی باقی چیزیں جتنی آگے آپ محنت کرتے جائیں گے کام آسان ہوتا جائے گا پہلی چیز جب بھی مطالعہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے پاس کیا کیا چیزیں رکھنی ہوتی ہیں؟ میں کوئی بھی بچہ ہے آپ لوگوں سے آما والا بلکہ خاصہ والے بڑے اور عالیہ والے جو ہیں وہ تھوڑے سے اور بڑے وہ جو ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو آما کے بچے نہیں ہیں اس لیے جب اما پھٹ چکے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بچے جو ایک اس کی اچھی خاصی حصے دار بن چکی ہوتی ہے کہ وہ خاصہ میں پہنچ چکا تو وہ عربی کتابوں کو پڑھنا شروع کر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اپنے پاس چیزیں رکھنی کیا ہوتی ہیں بنیادی طور پہ کتاب کو جو کم از کم آپ نے شروع میں رکھنی پڑیں گی اپنے پاس نمبر ایک آپ نے اپنے پاس صرف کی کتاب رکھنی ہے صرف کی کتاب اب اگر علم صرف کے ساتھ وہ پوری وہ م... ہے م... م... م... مناسبت ہے اگر علم صرف کی جو پڑھی تھی ہم نے علم صرف اولین اول وہ اپنے پاس رکھ لیں اگر کوئی اور کتاب ہے جس کے ساتھ اگر کتاب سے مناسبت ہوئی جیسے اسرف العزیز ہے شادر صرف ہے یا کوئی اور چیز ہے میں نے ایک کتاب بتائی تھی انوار الاشرفیہ. انوار انوارالشرفیہ میں نے ایک کتاب بتائی تھی جو میرے اساتذ میں نے پڑھی ہے کتاب تو اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ لیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں ان کتابوں سے مناسبت نہیں ہے پتا نہیں ہے کہ فلاں کی اس ملے گی فلاں کی اس ملے گی تو پہلی چیز یہ کہ سرف کی کوئی کتاب اپنے پاس رکھنی ہے جس میں آپ کو قوانین بھی ملے اور تھوڑی بہت گردانوں کا بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں گردان کیسے ہوتی ہے فلاں گردان کیسے پہلی چیز یہ ہے نمبر دو آپ نے اپنے پاس علم و رکھنی ہے علم و رکھنی ہے آپ نے اپنے پاس علم و ناو رکھنی ہے کہ جسی وجہ سے علم و رکھیں گے اس میں اگر آپ کوئی مشکل پیش آئے گی آپ اپنے پاس جائیں اور رکھیں دیکھتے رہیں گے کہ جی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز, چیز کدھر کی ہے کیا ہے وہ دیکھتے رہیں گے ہدایت الناحب اگر ہو جائے تو ہدایت الناب بھی اچھی چیز ہے لیکن ہدایت الناحب کے ساتھ عمومی طور پر طالب علم زیادہ مناسبت ہوتی چیز نہیں ہے اور خاص طور پر اگر ایک حادثہ کا بچہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو تو ویسے ہدایت الناب پڑھی نہیں ہوئی ہے ابھی جب پڑھی نہیں ہوئی ہے تو اس کو تو کتاب سے ویسی مناسبت نہیں ہوگی تو علم کے ساتھ مناسبت ہو چکی ہوتی ہے تو علم الناب اپنے پاس رکھیے ٹھیک ہے یہ تو یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں تیسری چیز آپ نے اپنے پاس لغت رکھنی ہے لغت لغت رکھنی ہے تو لغت کیا؟ کون سی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے عام آسان سی لغت یعنی جو اردو عربی اردو لغت مصباح اللغات لے لیں مصباح الغات وہ اپنے پاس رکھ لیں ہوتی بھی زیادہ چھوٹی ہی ہے زیادہ کوئی بڑی کتاب نہیں ہوتی اور ہوتا. اردو میں اس کا ذکر بھی ہے وہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لیں باقی جو المنجد ہوگی دوسری ہوگی وہ ذرا تھوڑی سی موٹی ہی ہوتی ہیں کاموس ہے تو وہ ذرا رکھنا جو ہے سب مشکل پیش آتی ہے تو یہ آپ نے مصباح اللغات کسی رکھنی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہیں آپ کی مصباح الوحات مصباح الوحاتی لغت کی کتاب ہے لغت کے حوالے سے ڈکشنری جو ہے یہ اپنے پاس یہ ہے آپ کا ایمونیشن فوجی جب جاتا ہے نا جنگ کرنے کے لیے تو فوجی کیا کرتا ہے اپنے پاس پہلے سارا کچھ اپنے پاس چیز اور آن لائن بھی ہونی چاہیے ویسے آن لائن بھی میرے خیال میں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کا ایمینیشن ہے جب فوجی جب جاتا ہے کہ جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہے اپنے کے اندر ساری چیزیں بھرتا گولیاں بھی ہونی چاہیے فلان چیز بھی ہونی چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب اسے جنگ کرنے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے پاس پہلے رکھ لینا اپنے ساتھ بالکل سائڈ جو ٹیبل ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہوں جب یہ کام ہو گیا اب آپ نے بیٹھنا ہے مطالعہ کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے تو نمبر ایک نمبر ایک بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بابزو ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ باوزو ہوں اگر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں اگر نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی ایسا کوئی لازمی بھی نہیں ہے کہ جی قبلے کی طرف ہی کیا جائے بعض دفعہ ہوتا ہے انسان ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہتا ہے کہ جس طرح کرنا چاہتا ہے جس طرح آپ کی آسانی ہو ادب کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہو بے ادبی نہ ہو باقی یہ ہے کہ جس طرح بھی آسانی کے ساتھ بندہ بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہے کہ با ہو با وضو لیکن اگر با نہیں بھی ہے تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ لازمی ہے اس کے لیے لیکن بعض دفعہ آیات ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس طرح کی صورتیں حال ہو جاتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی باجو کو قرآن آیت کو آپ بغیر بجے ہاتھوں ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے ویسے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر چمبا کو شروع ہو بندہ اب جب آپ بیٹھے تو سب سے پہلے ایک دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ جب بیٹھے تھوڑا سا اپنے ذہن کو پارغ کر لیجئے اپنے ذہن کو فارغ کیجئے کیا مطلب جتنی پریشانیاں مشکلات ہیں جو کچھ ہے اس کو اپنے ذہن سے خالی کر دیں آپ کہیں گے کہ میں تو ابھی بیٹھ کے ابھی میں مطالعہ کرنے لگا ہوں اور بس ابھی میری کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور جو کام کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد چالیس پینتالیس منٹ بعد ابھی جو میرا پہلا کام ہے جو وہ کرنا چاہیے جو مجھے پہلا کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے تو پہلی چیز یہ ہو جائے گی پھر آپ نے فارغ اپنے مراقبہ کر لیں مثلا سوچ لیا کہوشی پڑھ لیں پھر ایک دفعہ آپ علم جو ہے وہ پڑھ لیں علم نشرہ پڑھ لیں اور ایک درفہ آپ جو ہے کریں کہ آپ وہ پڑھ لیں ربشر یسرلی یح بہو کو ٹھیک ہے پھر آپ یہ پڑھ لیں ربشرحلی صدری و یسرلی وحلسانی یا بہ قولی جو ہے یہ پڑھیں اور جو ہے سات دفعہ دفعہ یا گیارہ دفعہ یا علیم پڑھ لیں سات دفعہ یا گیارہ دفعہ یا عالم پڑھ لیں یا علیم یا علیم اور درآخت میں دروشی پڑھ کے آپ اپنی کتاب کو کھولیے کتاب کو کھولیے جب آپ نے کتاب کو کھولنا ہے معذہر سر میری بیچی جو ہے وہ میں کتاب کھولنی ہے تو اس وجہ سے کتاب آپ نے جب کھولی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ جو وہ شروع کریں گے تو جس طرح آپ نے شروع کیا تو بسم اللہ الحمانے رکھی اب اپنے کتاب ابھی اپنے پاس کون سی رکھنی ہے آپ کتاب اپنے پاس رکھیں جو چیز وہ کریں آپ ابھی کھول لیں آپ سب کے پاس ہوگی کتاب اور وہ ہوگی قدوری قدوری ابھی کھول لیں سارے ساتھ کے اپنے پاس قدوری کھول لیں اپنے پاس قدوری آپ لوگوں نے کھول لی اب آپ نے کیا شروع کرنا ہے کہ جی پہلے عبارت پڑھنی ہے عبارت کیسے پڑھنی ہے آپ نے عبارت پڑھنی ہے بغیر سوچے سمجھے کیا بغیر سوچے سمجھے جی اپنی مرضی سے پڑھتے جائیں جیسا بھی پڑھ رہے ہیں بس تیزی تیز سے آپ نے عبادت کو پڑھنا ہے ایک ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے گا جی ایک منٹ ٹھہر جائیے گا ذرا کر دوں ایک منٹ ذرا معذرت میں آپ سے اثر رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی ابھی آپ نے قدوری آپ نے کھول لی کھول لی جب آپ نے کھولی تو آپ نے ابارہ پڑھنی ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے میں سٹارٹ سے نہیں کرتا کتاب و تحاس کیوں کہ اس میں تو ضرور میں الحمدللہ رب العالمین وغیرہ یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ کھولیں باب الحمد سے الخفین باب المس الخفین کتاب کا شروع میں کھول لیں کیونکہ لیکن آپ لوگوں نے ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا ہوگا آپ لوگ کام پہ پہنچے ہیں ابھی بابو تیم پہ پہنچ چکے ہیں خاصا والے بابو تیم پہ پہنچ چکے ہیں خاصا والے بابو تیم پہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ابھی اچھا اچھا اچھا اچھا چلیں شروع میں کتاب و تحقیق سے آپ کو کریں گے کیونکہ میں نے ہے تو اوپر قرآن کی آئے تھے تھوڑا سا تو میں آپ جو پڑھوں گا نا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے تو آپ یہ کریں نیچے آ رہا ہے کتاب و تہارت کے اندر نا پہلے آئے قرآن کی آیت جب مکمل ہو جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے و تہارا تھی فرض و تہارا یہ لکھا ہوا آپ کو مل رہا ہوگا ٹھیک ہے مل گیا فرض اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں فرض و تہارا تو غسل مسحر راس وقان تدلان فی فرزل فی فرزل غسل ان دا علماً خلافن لذمو ول مفروضو فی مسحر مقدار ناسیا وَا رُبْ اُرْ راسو ٹھیک ہے یہ میں نے بار پڑھی ہے راسو وقانوانوان کی نا یہ بات پڑا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہم جاتے ہیں سفر پہلے لفظ کے اوپر ابھی دیکھنا ہے یہ سفر فیل ہے فیل ہے ہر ہے تو یہ کیا ہے اس میں فیل ہے وائس دیکھیے اوکے اللہ مسئلہ ہمارے کسل اللہ سیلا ہمارے کسل ایک منٹ توليراتي نو ميكسل دي ماسترو بارو بزمنو على یا yeah, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, yeah. خاصا میں جانا ہے دعا کریں اللہ تعالی خیر وقت والا ماحول اللہ السلام علیکم بھی فرمائے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وہ چلتا رہے کہ سب سے چلتا رہے ہماری کے اوپر ہم چل رہے تھے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ اس میں حرف ہے آپ سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں اسم میں فیل ہے حرف ہے بتائیے مجھے آپ لوگ یہ اسم میں فیل ہے حرف ہے اگر اسم ہے تو کیا ہوگا اسم کی گیارہ علامتیں گیارہ موجود ہے آٹھ علامتیں ذکر ہے نویں علامت میں نے بتائی تھی اگر حرف ہے تو پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے ففرس کیا ہے اسم میں فیل حرف ہے ففرس ففرس آپ کو کیسے پتا چلا یہ آپ کہتے ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلا ہے تو یہ مرکب ہے نا ففرس یہ مرکب ہے سفرس اس مسن بھی ہے اور وہ بھی ہے اچھا اب میں کہتا ہوں جی کہ یہ فیل ہے میں کہتا ہوں کہ یہ فیل ہے اور میں اس کے لیے دلیل آپ کو یہ, یہ ففرز فیل ہے میں کہتا ہوں جی کہ یہ کیا ہے فف رضا فف رضا دہ رضا کی ربائی مجرد ہے چار حرف ہیں اس کے اندر ربائی مجرد پتہ ہے نا ربائی مجرد ٹھیک ہے تو مجھے اب ہاں میں نے اس کو دیکھا تو مجھے شک پیدا ہو شک پیدا ہو گیا اس کے اوپر تو میں نے سوچا میں نے کہا کہ یار یہ تو جو ہے نا وہ بن گیا ہے یہ تو فیل ہے کیوں اس میں چار حرف ہے اور یہ کیا ہے فف رضا فف رضا دہ رضا ہے اب میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ فیل ہے کسی گردان بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے اس میں یہ علامت تو پائی جا رہی ہے فف رضا گردان تو ہو سکتی ہے تو پائی جاری نا فیل کی ٹھیک ہے نا ایک چیز یہ ہو سکتی ہے دوسرا مجھے اعتماد یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ففارا فار فار ٹھیک ہے یا پوری فوریزا فرض کی گئی ہے فرض کی گئی ہے اعتمادات ہیں کہ نہیں ہیں اعتمادات تو ہیں یہ تو آپ نے خود ہی ایک وہ کر لیا کہ آپ نے کہا کہ جی یہ ہو گیا اور ختم ہوگی بات تو اس میں مختلف احتمالات ہیں نیا طالب علم جب وہ کرنا شروع کرتا ہے نا تو اس کے مختلف اعتماد اس کے نکلتے ہیں وہ یا پریشان ہوتا ہے انہیں چیزوں کے اوپر ہم نے تو میں نے تو پڑھ دی بات ایسی پڑھتی ہے سب کچھ کر دیا آپ نے بھی پڑھ دیا یعنی میں صحیح بات فہارت ہے یہ بات صحیح ہے ففاظ و تحرت اب آپ کو پتا ہے کہ یہ فرض و تحرت مزاح مضاف لیکن میں اس میں اعتمادات بتا کیا ہو سکتے ہیں اعتمادات کیا کیا ہو سکتے اعتماد ربائی مجرت کا بھی ہو سکتا ہے ربائی مجرد کا بھی ہو سکتا ہے اور احتمال جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مشہور کا سیگا ہو اور حرفی ہو تو ففورزہ تو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرض کی گئی طہارت ٹھیک ہے تو اس میں احتمالات مختلف قسم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جی ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف مختلف چیزیں نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ربائی مجرد ہے ففرضا ہے یہ فف اب آپ کیا کرنا پڑے گا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ کہتے ہیں یہ دو ہرف ایک جینس کے آ رہے ہیں دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا مضاف کے اندر ایسا ہوتا ہے کیا مذاف کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جی دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں اور وہ سٹارٹنگ کے اندر آ رہے ہیں سٹارٹنگ ہی ان کی اس طرح ہو ہوگی ہو اور فیل کے اندر اس طرح ہو رہا ہوں. فیل اگر فیل آئیے تو آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی ٹھیک ہے ایسا ایسی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ ایسا ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ربائی مجرا سے تو نکل گیا لوغت بھی دیکھ لیں گے تو لغت میں بھی آپ کہتے ہیں تھوڑا مادہ فا را اور ذات تو آپ کو یہ لغت میں آپ کو مادہ ایسا ملا نہیں نہیں ٹھیک ہے نا تو ایسا آپ کو ملے گا نہیں ربائی تو نکل گیا اچھا جی مجھول پڑھتے ہیں مجھول پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مانا کے اندر فرق آئے گا تو زیادہ تر احتمالات جو بنیں گے وہ یہی بنیں گے کہ یہ, یہ اسم کی علام اسم کی علامت پائی جا رہی ہے یہ مضاف ہونے کے حوالے سے آ رہا ہے ادھر وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی چیزیں کچھ بات کہ جی نکرہ آجائے جائے نکرا کے بعد علف لام والا اسم آ جائے نکرا کے بعد علف لام والا اسم آ جائے تو وہ کیا بنا کرتے ہیں مضاف مذاف بنا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی علامت مضاف ہونا پائی جا رہی ہے یہ اسم ہوگا مسند ہونا تو بعد کی بات ہے پہلے سمجھنے کے لیے کہ جی یہ اس کے اندر مضاف ہونا علامت پائی جا رہی ہے اس لیے کیا ہوگا بات سمجھیے تو یہ میں آپ کے سامنے صرف میرے ٹائم تھوڑا میں احتمالات زیادہ نہیں وہ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ احتمالات نکلیں گے مجھے تو نہیں ہوں گے مجھے تو کوئی اشکالات نہیں ہوں گے میں تو پڑھوں گا ایک بار تو یہ تو یہ بن رہا ہے یہ تو یہ بن رہا ہے یہ بن رہا ہے لیکن جو نیا طالب علم ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنے اشکالات نکلتے ہیں کہ جی وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بن رہا ہے یہ بھی بن رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ آ کہ یہ تھا جی ہو گیا اگر یہ اسم ہے تو اب آپ کیا کرنا ہے آپ نے فوراً جانا ہے آپ نے کہنا اس میں تو آپ فوراً دیکھنا ہے کہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے اس اس میں متمقن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے تو اب مجھے بتائیں کہ یہ اس میں متمقن ہے یا اس میں غیر متمقن ہے فرض کو ہم نے حرف مان لیا وہ تو ختم ہوتی چھٹی ہو گئی وہ تو مبنی ہے بس بات ہی ختم ہو گئی ہے اس میں متمکن ہے اچھا اس میں متمکن کیوں ہے باقی ساتھیوں کو تو میں نجرا وغیرہ جو کرواتا رہا ہوں اس میں سے جو نجروں نہیں شامل انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں غیر متمکن کی آرٹ قسمیں یاد کرنی ہے ان کے نام یاد ہونے چاہیے آٹھ قسموں کے نام یاد ہونے چاہیے اور ان کو پتا کہ یہ آٹھ قسمیں ہیں کیا ہیں بنیادی طور پہ اتنی معلومات ہونا کافی ہیں آٹھ قسموں کے نام اور وہ ہیں کیا اس میں غیر متمکن ایک بات یاد رکھیے گا یا تو متمکن ہوگا یا اس میں اس میں غیر متمقن ہوگا اسم کی تیسری چیز کوئی نہیں ہوگی اسم یا تو کیا ہو سکتا ہے متمکن ہو سکتا ہے یا غیر متمکن ہو سکتا ہے تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی ہے تو اس میں غیر متمکن کے اندر آپ نے پہلا کام کرنا اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسم میں ڈھونڈنا ہے اس کے لیے آپ کو اب یاد ہونا چاہیے اگر یاد نہیں ہے تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ علمناف آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے علمناف پڑی ہونی چاہیے کھولیں فوراً اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسم کھولیں دیکھیں فوراً مزمنات یہ میں زبانی آپ کو سنا رہا ہوں مذمرات اسماعی وصول بنائی یاد ہے تو آپ فوراََ اپنے ایک وہ گے میں سے نہیں اسماع مصول میں سے نہیں میں سے نہیں اسماء کنایات میں سے نہیں مرکب بنائی میں سے نہیں یہ ساری چیزیں جب آپ کھولیں گے تو وہ آپ کے فوراََ اچھا جب یہ نہیں ہے تو میں نے کہا نا اس یا تو اس میں ہو سکتا ہے یا اس میں غیر متمقن ہو سکتا ہے اس میں غیر متمکن تو نہیں ہے یہ تو ہمارے سامنے آ گیا جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ اس میں متمکن ہے بس آنکھیں بند کر کے کہنا یہ اسم میں ہے کیونکہ ہم نے پہلے طے کیا ہوا یہ اسم تو ہے جب اسم ہے اور اس میں غیر متمکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کیا اس اسم متمکن ہے اس میں متمکن کی سولہ قسمیں ہوتی ہیں اس میں کی سولہ قسمیں ہوتی ہیں عراب نو قسم کا ہوتا ہے لیکن قسم سولہ ہوتی ہیں اسم کی اس میں ان سولہ قسموں سے باہر نہیں ہوتا دنیا کا کوئی بھی اسم اٹھا کے رکھ لیں گے عربی کے اندر تو وہ اس میں کی سولہ قسموں میں سے باہر نہیں نکل سکتا اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ سولہ قسمیں یاد کرنی ہے بڑا سا کام ہے کہ سولہ قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ان کا عراب یاد ہونا چاہیے کیا ہوگا اگر یاد نہیں ہے تو ساتھ کتاب پڑی ہوئی ہے کتاب پڑی ہوئی ہے فوراً کتاب کو دیکھیں گے کہ جی وہ اس میں سے کہ بھئی اس کا اعراب کیا آتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو آپ نے کہا فرض و تہارت فرض فرض اس میں ہے اس میں متمکن ہے اس میں متمکن کی سولہ قسموں میں سے کیا ہے ایک ایک چیز کو ڈھونڈیں اس میں متمکن کی پہلی قسم میں سے ہے دوسری, ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے یہ نہیں کرنا کہ فوراً بس جو میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں طالب علموں کی ایک ہی ذہن ہوتا ہے بھئی ہر چیز مفرت مصرف صحیح ہے ان کے لیے ہر مفرت مصرف سے آپ نے یہ نہیں کرنا اگر آپ کو پتہ بھی ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کیا ہے مفرد مصرف صحیح ہے آپ نے پھر بھی سو باقی نیچے بھی جانا ہے پھر بھی نیچے دیکھیں کہ کہیں بھائی یہ کہیں اور تو نہیں بان رہا کسی جگہ سے کیونکہ آپ لوگ کریں گے یہ کام مجھے پتہ ہے مفرد مصرف صحیح مفرد مصرف صحیح مفرد منصرف صحیح تسنیاں ہوگا وہ مفرد مفرت مصرف صحیح ہوتا ہے طالب علم تسنیاں بھی بھائی نام کیا لے رہے ہو مفرد سے او دیکھو صحیح ہے نام لے رہے ہو مفرد تو یہ ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہیں کیا مفرد مفرت محسر مفرت کسے کہتے ہیں منصرف صحیح کسے کہتے ہیں یہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ آپ کھولیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ جب آ گیا تو آپ نے کہا جی آپ نے پہلے سولہ قصوں میں دیکھا ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا آپ کو کوئی اور چیز جی نہیں ملی مجھے جو چیز سمجھ میں آئی تو میں نے کہا یہی جی یہ مفرد منصرف صحیح ہے مفرد مفرد ہے تسلیم جوانی ہے فرض ٹھیک ہے منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے بھئی اچھا اب غیر منصرف کیسے نہیں ہے غیر منصرف کیسے نہیں ہے اس کے لیے علمناف کھولیں علم و ناف کھولیں غیر منصرف کے اندر تو کیا ہوتا ہے غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں دو سبب پائے جائیں ٹھیک ہے جس میں دو سبب پائے جائیں غیر مصرف ہونے کے لیے کیا ہوتے ہیں دو سبب یا ایک سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو تو آپ نے کیا کہ غیر مصرف کی بیس کھول لی آپ نے دیکھا کہ بھئی عدل عدل وسط انیس مارفا اجما جمع ترکیب وزن فیل ٹھیک ہے نون زائدتان سارے کھول کے دیکھا کہ جی اس میں کوئی کون سے کوئی دو سبب پائے جا رہے ہیں کہ نہیں سب پائے جا رہے ہیں یا کوئی ایک سبب دو من مقام والا ہے کہ نہیں ہے جموں ہوتا ہے نا جمع ممتاحل جمو وہ ایک سبب بھی دو سب کا مقام آ جاتا ہے ایسے ہی الف ممدودہ جہاں پر آ جائے مونس کے اندر تانیس الف ممدودہ تانیس ہم راؤ ہم راؤ یہ بھی کیا ہو جاتی ہے یہ دو سب کا مقام ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ اچھا عدل عدل کیا ہوتا ہے عدل کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے نا اس کو دیکھ لیں فوراً پڑھیں عدل اس میں ہے عدل کسے کہتے ہیں کیا اس میں پائے جا رہا ہے اچھا نہیں پایا جا رہا بس بس اس میں ہے کہ نہیں ہے کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے اچھا اگر نہیں ہے کسے کہتے ہیں وہ کھول کے پڑھ لی تانیس مونس اب تانیس ہے کہ نہیں ہے اب تانیس مجھے کیسے پتہ لگا تانیس ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر اب مجھے یہ کرنا پڑے گا علم و کے اندر کی بحث میں جانا پڑے, گا. کیسے جانا پڑے گا مزکر مونس کی بحث میں جانا پڑے گا مونس کی علامتیں کتنی ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائی تھی کہ وہ چار علامتیں میں نے آپ کو بتائی تھی ویسے تو تین چوتھے اس کو کر لیتے ہیں چوتھا جو ہے وہ بیسے بیسے تو تین ہوتی ہیں ادرت کھول کے دیکھا اچھا دی. تانیس بھی نہیں ہے عارفا مارفا ہے کہ نہیں ہے بھیا اب ہے معرفہ, معرفہ کس سے کہتے ہیں خاص اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اب آپ پہنچ گئے کدھر کی بحث کھول لیں کی ساتھ قسمیں کھول لی وہ دیکھا اس میں سے معرفا کی ساتھ قسمیں ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہو اس میں اشارہ وغیرہ یہ تو نہیں ہے جی. یہ تو سا... یہ بھی نہیں ہے فلاں بھی نہیں ہے اس موصول بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے کے اندر اچھا جی مضاف ہے مضاف ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ معرفہ تو ایک سبب تو پایا گیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اجما دیکھا اجما کیا اچھا اجما کیسے کہتے ہیں اس کے لیے پھر وہی غیر مسر کی بات جمع دیکھی جمع ہے اب واحد تصویریں جمع کی اس میں چلے جائیں ٹھیک ہے اب جمع ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جمع جمع کی بحث کھولنی پڑے گی واحد جمع کی بحث کھولیں وہ تسمی جمع میں جمع کسے کہتے ہیں کیا ہوتی ہے کون جمع مکشر تو نہیں ہے کہ جمع سالم تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے دیکھا ترکیب ترکیب ہے کہ ترکیب وزن فیل پایا جا رہا ہوں تو اب وزن فیل اس کے اندر سے کیا وزن فیل والی کوئی علامت ہے اس کے اندر نہیں ہے نون اس کے آخر میں نہیں اچھا کا مطلب ہے کہ یہ منصرف وہ بن گیا پھر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ منصرف مطلب ہی ہے منصرف ہی ہے تو وہی وہ آ گیا اچھا اچھا منصرف ہے تو اس کا عراب کیا ہوتا ہے حالت طرف میں زمہ اچھا وہ تھا اچھا اور صحیح صحیح کو دیکھنا ہے اس کی آخر کیا وہ کہ ہے لام کے مقابلے میں حرف علت ہے کہ نہیں ہے تو کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے اس کا مطلب یہ صحیح ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا حالت رفع میں زما کیسے جرم کسرا کے ساتھ اچھا جی حالت کے ساتھ اب دیکھنا یہ کہ یہ کون سی حالت کے اندر ہے حالت میں ہے نسبی میں ہے میں کیا پڑھوں اس کو فرزارتیں پڑھوں فرزتیں پڑھوں فرزت پڑھوں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ جی اس کے نظر سے جار مجرے صحیح تو کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ہر پہ ہوتا ہے اور جارے مجرے سے آخر میں علت اور نقبل ہے اس کا دل بون جیسے مثال دل گون باؤ آخر میں ساکن ہے ہاں قائم مقام صحیح ہے جارے مجرے صحیح صحیح کی جگہ جاری ہونے والا قائم مقام صحیح کا کیا مطلب ہے قائم مقام صحیح وہی مطلب ہے صحیح کی جگہ آنے والا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کہا جی حالت رفی کے اندر ہے اچھا جی حالت رفی میں ہے تو مجھے کیسے پتا چلا حالت حالت رفی کے اندر ہے <تصفح> اگر حالت رفی میں ہیں تو مروعات کتنے ہوتے ہیں دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل لیں مرحوعات آپ کو آٹھ ملیں گے نو نہیں ملیں گے تو آپ نے کہنا ہے جی یہ آٹھ قسموں میں سے مرخوات یا آٹھ قسموں میں سے کوئی چیز بناؤ اس کو آپ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جی حالت رفیع کے اندر ہے اگر حالت نسبی کا کہتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ منصوبات کی بارہ قسموں میں سے کوئی چیز بنانی ہے اور اگر آپ کہتے ہو حالت جری کے اندر ہے تو آپ نے پھر جو مجرورات کی دو قسمیں ہیں تیسری قسم میں نے بتائی تھی تیسری قسم کیا ہوتی ہے کہ جی وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے کسرا آ جاتا ہے لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا عمومی طور پہ بہت کم لیکن ہے قرآن جی میں استعمال ہوا تو ہے تو اس لیے کتابوں میں کیا کر لیتے ہیں دو ہی ذکر کرتے ہیں کتاب و علم میں بھی دیکھیں دو ہی ذکر کیا ٹھیک ہے دو ہی ہوتے ہیں تو آپ ابھی جو شروع میں نئے نئے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ بس دو کوئی ہی رکھیں تو آپ نے کہا کہ جی ہالت جری میں بھی نہیں ہے کیونکہ حالت جری کے لیے کیا ہونا چاہیے یا تو پیچھے ہر پہ جر ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے اس کے اندر یا مضاف ہونا چاہیے تو پیچھے ہے نہیں ہے فا کی حرف جر تو نہیں ہے حرف جر تو نہیں ہے اس کو دیکھیں حروف جارا کھولنے آپ نے کہا کہ فی ہے وہاں پہ فا تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حروف جارا میں سے تو نہیں ہے اس کا مطلب مشغرات نہیں منصوبات میں سے ہوگا مقول بھی تو بارہ چیزوں میں سے وہ بھی نہیں تو مرفعات کی آٹھ قسمت ہونی اس میں دیکھا تو کرتے کراتے آپ کو نکلا مرفوعات میں سے نکل آئے گا کیا مسند ان مسندون جب مصنحی بن گیا تو آپ نے کہا کہ یہ کیا بنے گا ترکیب میں مفت بننا چاہیے اس کو مفت بنانا چاہیے ٹھیک ہے نا وہ متضا ہی ہوتا ہے نا انہیں وہ مردہ بن جائے گا مفواد کے آٹھ قسم کا متدا بنے گا کیونکہ فائل وغیرہ مددہ اور یہ ساری چیزیں تو یہ یہ بن گیا مردہ مسئلہ لینا کہیں مزدہ کہیں اس کو جب یہ چیز بن گئی آپ کے پاس آپ اپنے کے اندر بھی یہاں ڈھونڈنی ہے سارے یہی پوری جو لگانی ہے یہ قسم کی بیٹھی پوری پوری دیکھیے ابھی تک ہم ایک اس کو ختم کیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا دو گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ایک لائن بھی مکمل نہیں ہوتی آپ کی شروع میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے شروع میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے لیکن یقین کریں ایک مہینہ بندہ اس طرح مطالعہ کرتا ہے ایک مہینہ پوری صف ناف کھل کے سامنے آ جاتی ہے ایک مہینہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا ایک بحث سے آپ دوسری بحث میں گھسے دوسری سے تیسری میں گھسیں گے بھائی کبھی عدل کی بات کیا ملصرف ملصرف کی ہے تو منصرف غیر مصرف کی بات کی تو پہلے منصرف غیر مصرف کے اندر گئے ادھر اس میں جو اسباب مناسر کے اندر گھسے تو اسباب مناسر سے پھر ادھر دوسری طرف گھسے ادھر سے جمع کے اندر گئے جمع سے پھر کدھر گئے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے سے بھاگتا ہے استاد اس طرح مطالعہ کرانے کی ہم خود بھاگتے تھے ہم خود بھاگتے تھے بڑے ہوتے تھے یہ یہ کیا کیا گئے ہیں ہیں کر رہے بھارت پڑھو جی بس بتا دیں جی کیسے پڑھنی ہے بھارت رٹا لگا لیں بس ختم ہو گئی بات لیکن یہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے چاہے سبق آپ کا جتنا جہاں مرضی آگے چل رہا ہو آپ کہیں میں نے بس ایک لائن کا ہی مطالعہ کرنا ہے بس لیکن کرنا میں نے سارا وہ ہے اچھا اب آ یہ فرضن ہو گیا فرضن ہو گیا نا فرض اتہار اب آپ نے کیا کرنا ہے لغت کھولنی ہے اس کا مادہ پہلے دیکھنا ہے اس کا مادہ کھولا آپ نے مادہ کیا نکلا فا ال کا وزن نکل رہا ہے نا فرض اتہارتے فا تو آپ نے کہا فا را اور زواد یہ تو آسان سا ہے بالکل خلافی مجرد ہے اس لیے بڑی آسانی سے یہ آپ کو مل جائے گا فرض تو آپ نے لغت کھولی لغت کے اندر آپ نے ترجمہ دیکھا کہ جی فرض کسے کہتے ہیں فرض کا کیا معنی ہے یہ تو آسان ہمیں پتہ ہے جی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فرض تو آپ نے وہ دیکھ کے جی اپنے پاس وہ کر لیا لکھ لیا اپنی باسٹ کاپی میں کہ یہ جی فرض آ گیا اس کا معنی کیا ہے لازم کے مانا یہ اس کا اپنے نے مانا رکھ لیا یہ ہر ہر چیز میں یہ چلے گا اچھا اب ایک لفظ آئے گا فرض و یہ ہے غسل العضا ٹھیک ہے نا یہ غسل ہے غسل نہیں کہنا غسل غسل دھونے کے معنی ہوتے ہیں غسل کے غسل اور چیز ہوتی ہے غسل تو غسل کرنا ہے جس طرح پوری جسم پہ پانی بہانا وہ غسل کہلاتا ہے اور دھونا وہ غسل کہلاتا ہے یہ میں نے یہ لوگوں سے پتہ چلتا ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں جلدی وہ ہوں میں جو آگے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہا اس میں آپ نے کہا میں الف ہے جلدی بتائیں اس میں اسم کی کون سی علامت اس میں پائی جا رہی ہے الف لام ہے جمع ہے ہاں ساتھ موصوف بھی ہے کیا ہے موصوف بھی ہے موصوف بھی ہے, موصوف بھی ہے اچھا جی موصوف صفت کے اندر تو مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے اب علم کھول لیے اعتراض آ نا اشکال آ گیا موصوف اور صفت میں کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر واحد ہو تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی واحد موصوف اگر تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی کیا آئے جمع موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر موصوف اگر مونس ہو تو صفت بھی مونس آ نا اب اس کے لیے آپ کھولیں گے کہ علم و نہ کھول کے میں نے ڈھونڈنا ہے اس کے اندر کہ یہ کیا بات کیا ہے کہ یہ کیا ہے کیا تو آپ جب کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جمع مقصر کی جو صفت ہے ٹھیک ہے نا جمع مقسر کے حوالے سے یہ عربی کا معلم کے اندر بڑی آسانی سے وہ مل جاتی ہے جمع مقصر کی صفت کیا آتی ہے وہ واحد مونس آتے ہیں جمع مقصر یہ کے ہے جمع مقسر ہے لیکن جمع مکسر کیسے ہے اب تو اشکال تو یہ ہے کہ جمع مکسر کیسے ہے یہ تو اس کو آپ نے کھولنے اس کو دیکھیں گے جمع مکسر کیسے کہتے ہیں جمع مکسر کی بحث کھولی اس کو ہے کہ جمع مکسر کیسے کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے تو جمع مکسر ہوتی ہے تو اب واحد کی بنا تو بھائی اس کا واحد کیا اذا آزا کا واحد کیا ہے آزاد کا واحد کیا ہے اچھا اچھا جی اگر یہ تو پھر واو کی طرح اس کے اندر آزاد کے اندر جمع کے اندر واؤ کتنا چلا گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہا عرض ہے از... ہمیں پتا ہے اس لیے چلیں گے عرض کی جمع آزاد آتی ہے اب آپ نے کھولنی ہے جی صرف اپنی صرف کھولنی ہے بھئی ازاون کا وزن کیا آ رہا ہے وزن آ رہا ہے افعالن ٹھیک ہے نا افعالن وزن کیا آ رہا ہے افعال جمع آتی ہے جمع مختصر کے ازان میں سے ایک کیا آتا ہے افعال بھی آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کھول لی افعالن کھولا تو آپ نے کہا جب افعال نے تو اس ون مادہ کیا تھا این زواد اور واو. اس کا مادہ کیا آئے گا آزا، اچھا جمع کیسے آئے گی آزا ون آئے گی کیا آئے گی آزا ون آزا ون آپ سوچتے ہیں کیا, ہی؟ کیا ہوا ہے یہ بہت خمزہ کہاں سے آ اس کے لیے قانون ڈھونڈنے اب آپ نے افعالوں نے نا تو اس کو آپ کہتے ہیں جی چلو جی جمع آزاد آزاد جی آ رہا ہے تو اس میں آزابون آنا چاہیے تو یہ کیوں واؤ حمزہ سے کیسے بدلتا ہو گیا اس کے لیے آپ نے قانون ڈھونڈنا ہے سرف کے اندر وہ سرف کھولیں اور اس پھر ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کہتے ہیں آزابوں یہاں پر دعا ان والا قانون لگ رہا ہے دعا ان والا قانون اصل میں دعاون اصل میں کیا تھا دعا تھا تو وہ قانون آپ نے دیکھتا وہی قانون کیسے تک کیا ہے کہ واؤ اور یا جو کیا ہوں الف کے بعد واقع ہوں الف زائدہ کے بعد واقعہ واقع حکم میں ہوں تو ان اس واؤ اور یا کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے وجوبی طور پہ تو آزاو سے کیا بن گیا آزاون ہو گیا سمجھ رہے ہیں بات کو جمع کے اندر بھی اس کی وہ بھی نکالنی ہے اصل بھی جانا ہے ایک دفعہ یہ قانون پڑھیں گے نا اس طرح کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ آئندہ جتنی دفعہ بھی یہ قانون آنا ہے نا آپ کو دوبارہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ایک قانون آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے قانون اگر رٹا لگایا ہوا ہے نا تو وہ آپ کو بھول جائے گا آپ نے پڑھا ہوا ہوگا دعاؤں کا قانون پڑھا ہوا ہے لیکن کیا ہوگا آپ کو یاد نہیں رہے گا آپ بھول جائیں گے لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کو نکالیں گے نا کتاب کو کھول کے اچھا ٹھیک ہے تو یہ کھولنا ہے آپ نے ایک دفعہ محنت کرنی ہے آپ دیکھیں میں اتنی دیر سے ہم ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں علم و سیاح کو اپنے پاس رکھیں سب سے اچھی طریقے یہ کہ میں نے بتایا نا وہ رکھ لیں اپنے پاس انوار الشرفیہ رکھ لیں انوار الشرفیہ لیکن اس سے تھوڑی سی مناسبت پیدا کریں صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ قوانین کہاں کہاں ہیں اس کے کون کون سے قوانین کی کیا وہ ہے بس انوار انوارشرفیہ کی تو ایک دفعہ جب کریں گے تو یہ عزائش ہے تو اب اصلاثہ سلاثتی اس لیے یہ واحد مونس آ جاتی ہے اس لیے سلاس, سلاس نہیں آیا بلکہ کیا آیا سلاستتی آیا سلاثی وہ مونسم کے سلاسون بھی آتی ہے اور سلاسطن بھی آتی ہے تو یہاں پہ کیا تھا جمع مقصد صرف اس کی اس کی کیا آنی چاہیے اصلاثتی اب ادھر آپ کے پاس کیا علامت ہے کہ جی یہ موصوف ہے اور یہ کہ نہیں ہے یہ کرنا پڑے گا ہاں غیر آ کے کسی باعد مونس آتی ہے تو آپ کو پتا ٹھیک ہے نا دونوں کے آ رہے ہیں معرفہ دونوں معرفہ آ رہے ہیں دونوں معرفہ آ رہے ہیں ایک چیز یہ آ رہی ہے مارفا ہوں میں نے ایک علامت بتائی تھی آپ کو محسوس دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں عمومی طور پہ محسوس ہوا کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک آپ کو چیز نظر آ رہی ہے ساتھ آ رہا ہے تو معرفہ معرفہ اب معرفہ کے تو ہمیں بحث کھولنے کی ضرورت نہیں نا کیونکہ معرفہ کی بحث ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ معرفہ کیسے کہتے ہیں معرفہ نکرہ پڑھ لیا نا اب اس میں ہمیں پتہ چل گیا تھا جی معرفہ کیسے کہتے ہیں نکھرا کیسے کہتے ہیں تو اب مجھے دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو میں کھولوں اور دوبارہ دیکھوں اس کو <تصفح> اور یہ ہے بات مشکل تو نہیں ہے یہ باتیں کوئی یہ بتائیں مشکل تو نہیں ہے لگ رہا تو ایسے ہی آپ لوگوں کو سے جو ہے لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل کوئی محنت والی تو ہے محنت والی تو ہے یہ تو پکی بات ہے اور سرف کے اندر آپ کو واقعی مشکلات پیش آئیں گی سرف میں نے آپ سے پہلے لکھا ہے سرف جو ہے نا یہ واقعی یہ بہت کم لوگوں کے قابو میں آتی ہے سرف بہت کم لوگوں کے ورنہ عمومی طور پہ سرف قابو میں آتی نہیں ہے سرف کا اجرا میں آپ سب اس لیے بھی نہیں کر سکا کہ صرف کا اجرا بہت زیادہ ٹائم مانگتا ہے تین تین چار چار گھنٹے روزانہ کے اجرا کے جائیں اس کے اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ <سلام> تو ابھی دیکھیں میں ابھی تک ابھی تک میں فرش میں اس میں بحث ہی نہیں چھڑی ابھی تک تو اچھا اس نے مرف کان ہے کابان ہے یہ تسمیاں کی وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں فعل حرف ہے تدخلان اس میں ہے تدخلان ہے میں پڑھتا ہوں تدخلان ہے لمسلہ خلا نے یہ تد کھلانے تب اس میں حرف ہے یا تد خلانو فیل کی علامتیں کتنی ہوتی ہیں نو ہوتی ہیں فیل کی نو علامتیں نو ہوتی ہیں اس میں کون سی علامت پہ جا رہی ہے آپ نے کہا فیل ہے کون سی علامت ہے اور نو علامتوں میں علامتیں میں کہہ رہا ہوں یہ نہ دیکھیں کہ جی شروع میں کیا وہ آ رہی ہے نو علامتوں سے آپ نے باہر نہیں نکلنا ایک ساتھی نے کہا تسنیا تسنیا تو جمع علامت ہوتی ہے تو ہے نا تسنیا بھی تو ہے ضمیر متصل اس میں پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے زمیر متصل پائی جا رہی ہے الف بھی تو ہے تو اسم کی علامت بھی تو پائی جا رہی ہے اس کے اندر تو پھر اس میں یہ فیل ہے بھائی تسنیاں تو ہے نا تو تسلی تو اسم کی علامت تھی تب خلا نے ہاں یاد رکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا علم و ناب میں خاص طور پہ وہ لکھا ہوا انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی فیل تسیا یا جمع نہیں ہوتا فیل یا جمع نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے وہ فائل کے اعتبار سے تسیا جمع ہوتا ہے فیل تو خود بذات خود ایک کام ہوتا ہے کرنے والے کیا ہوتے ہیں ایک نے کیا دو نے کیا تین نے کیا کرنے والوں کا اعتبار ہوتا ہے سمجھ گئی بات کو اس لیے یہ کیا ہوا یہ جو ہے یہ کس میں آ جائے گا ضمیر متصل میں آ جائے گا اس میں کیا ساتھ لگی ہوئی ہے زمیر متصل لگی ہوئی ہے اچھا بھائی زمیر متصل لگی ہوئی تو ضمیر متصل کسے کہتے ہیں ضمیر متصل کسے کہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا آپ کھولنے پڑیں گے آپ کو اس میں غیر متمقن کی گئیر زمائر کھول لیں زمائر کھول لیں اس میں زمیریں پانچ قسم پر ہوتی ہیں ان پانچ قسموں میں سے یہ کیا ہے وہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو آپ نے کہا جی یہ ضمیر مرفو متصل ہے کیا ہے ضمیر مرفو متصل ہے تو اس لیے یہ فیل ہو گیا اچھا جی فیل ہے آپ فیل کے اندر کیا کرنا ہے فیل کے اندر فوراً جیسے اس میں ہم جاتے نا اس میں متمکن ہے غیر متمکن فیل کے اندر آپ نے فوراً کرنا ہے مورب ہے یا مبنی ہے کیا ہے مورب ہے یا مبنی ہے تو اب آپ بتائیں کہ مورب ہے یا مبنی ہے تب خلان مورب ہے یا مبنی ہے مورب ہے کو کیسے پتا چلا مبنی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا میرا تو اگلا سوال یہ ہے نا آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے مورب ہے کس نے کہا مبنی ہے تو اگلا وہ ہے تو کیوں کیونکہ یہ مبنی کی چھ قسموں میں سے نہیں ہے اب جب مبنی کی چھ قسموں کی بات کی آپ نے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مورب مبنی کو کھول لینا ہے کہ بھئی مبنی ہوتے کیا ہیں مبنی کی چھ قسمیں کون سی ہیں ان کی مبنی کے مبنی کی چھے قسموں میں سے نہیں ہے جب مبنی کی چھ قسموں میں سے نہیں ہے تو آپ نے دیکھ لیا اس کو آپ دیکھ لیں گے مبنی کی چھ قسمیں یہ نہیں ہے اس میں مت... یاد رکھیں اسم کیا ہوتے ہیں حرف تو تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں حرف تو تمام کے تمام اور وہ مبنی ہوتے ہیں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا یا کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے حرف تو کیا ہو گیا مبنی ہو گیا اچھا جی اس اس میں جو ہے اسم کے اندر اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے اسم کے کی اندر کیا ہوتا ہے اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے اس میں میں نے بتایا دو قسم پر ہے یا متمکن ہے یا غیر متمکن ہے تو اس میں غیر متمقن تو مبنی ہے اس میں متمکن کے کی اندر کیا ہوگا اگر ترکیب میں واقعہ نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہوگا مبنی ہوگا اگر ترکیب میں ہے تو وہ مورب ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی ویسے ضرورت نہیں پڑتی ویسے اس میں ترکیب میں واقع نہ ہو فلاں ہو کیونکہ ہر چیز زیادہ ہمارا ترکیب کے ساتھ ہی زیادہ تعلق ہوتا ہمارا تو اب پیچھے کیا رہے گی آپ کے پاس فیل رہ گئے آپ پھر فیل کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی فیل تین قسموں پر ہوتا ہے فیل کتنی قسموں پر ہوتا ہے تین قسموں پر ہوتا ہے ماضی ہوتا ہے مظاہرے ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے نہیں اسی کے اندر ہی شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا امر کے ساتھ ہی ٹھیک ہے ماضی ہوتا ہے مظہرے ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے تو ماضی کیا ہو گیا ماضی مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے مضحرے اچھا اور امر امر امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے امر حاضر معروف وہ بھی مبنی ہوتا ہے اور مظہرے کو دیکھنا پڑے گا جس میں نون جمع مونس اور نون تاکید کا ہو یعنی چھٹا سیگا اور بارہواں سیگا میں نے بہت پچھلے سال پڑے زور لگایا تھے چھٹے اور بارہویں کے اوپر ये क्या होती है जब हम मोहन सकते सीगे होते हैं इनको दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती तो जब तब तब्दील नहीं कर सकती तो क्या होंगे फिर ये मबनी होंगे ना मबनी होंगे तो इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं छेड़ सकती तो ये, ये हो गए तो अब आपने देखना ये है بھائی یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے تد ہے یہ کیا ف... آپ کہتے ہیں فیل مظاہرے کی ایک علامت آئی ہے اس کے اوپر اور فیل مظاہرے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ عطینہ شروع میں ہوتے ہیں عطینہ شروع میں ہوتا ہے جب عطینہ ہوتا ہے ہمزہ تا یا نون ٹھیک ہے جی تو اس میں تا آئی ہوئی ہے تا جب آئی ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ جی یہ فیل مظاہرے ہے اس لیے یہ جو ہے فیل مظاہرے کے معاملہ آ گیا تو یہ مورب ہے ٹھیک ہے جب یہ مورب ہے اب کام آگے آ گیا پیلے مظاہرے کے چار اعراب ہوتے ہیں پیلے مظاہرے کے چار اعراب ہوتے ہیں کس نہیں جو ہے یعنی اس میں سے ٹھیک اعراب نا کی چار قسم پہلے مظاہرے کے اعراب چار قسم قسمیں اعراب نہیں کہیں پہلے مظاہرے کے اعراب کی چار قسمیں ہوتی ہیں وہ میں نے کرائی ہوئی ہیں پچھلے سال نہیں کرائی تھی اسے پچھلے سال کرائی تھی ادراک کے اندر وہ اپنے پاس لکھ لینی ہے وہ اپنے پاس لکھ لینی ہے کون کون سی ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا ہے پھر اس میں دیکھنا ہے کہ یہ کون سی حالت کے اندر پائے جا رہا ہے جیسے اسم کیا ہوتا ہے اسم یا کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے یا منسوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے فیل کیا ہوتا ہے فیل یا تو مرفو ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا جزم والا مجزوم ٹھیک ہے جی اور ان چار قسموں میں سے ہم دیکھیں گے کہ حروف ناصبہ جاسمہ میں اگر ناصبہ آ کوئی تو نصب آ جائے گا جازمہ آ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا اگر حرف علت والا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ جو ہے نا جا رہا ہے حالت رفیع کے اندر پائے جا رہا ہے چوتھی قسم جو تھی چوتھی قسم فیل مظاہرے کے میں سے چوتھی قسم جو ہے چوتھی قسم میں سے ہے تو اس وجہ سے یہ حالت رفی کے اندر ہے مرفوع ہے اور یہ اس میں سے آ جائے گا جس کو ہم پڑھیں گے اچھا اب تو یہ آ گیا آگے جب یہ آگے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے لغت کے اندر لغت کے اندر ڈھونڈنے جی تسنیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے تو تفلانے والا وزن آ رہا ہے تف تو آپ کہتے ہیں دال خا اور لام اس کا مادہ ہے دال خاں اور لام مادہ ہے اس کے لیے آپ ڈھونڈیں گے لغت کے اندر جائیں گے آپ کہیں گے دال خاں اور لام کا مادہ کس باب سے کس سے آتا ہے یہ سلاسی مجرد ہے سلاسی مجرد سے کون سا مادہ ہے تو آپ نے دیکھا تو داخلہ ید خلو نسرا ین سرو والا ہے تو اب اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے تد خلا نہیں پڑھ سکتے تد خلانے نہیں پڑھ سکتے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے تد خلا کا وزن ید خلو اور آپ نے کیا کرنا ہے فوراً مظاہرے کی گردان بھی ساتھ کرنی ہے فیل ہے نا فیل کی گردان بھی ساتھ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ید کھولنا تد کھلو تد کھلا نا ید کھلنا تد تد ند کھلو یہ گردان لازمی کرنی ہے فیل کے اندر جب فیل کا سیگا آئے گا اس میں آگے کرنا ہے لازمی طور پہ فیل کی گردان بھی ساتھ کرنی ہے سمجھ گئے بات کو ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اللہ پھر کبھی بعد میں کریں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے ٹائم بہت ہو چکا ہے تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک وہ ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے صرف کے لیے سیکوینس کوئی نہیں صرف کے لیے بات ہوتی ہے صرف کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ خود اس کو ڈھونڈتے ہیں سیگوں کے کون سا یہ سکہ بن رہا ہوگا اس میں کون سا قانون لگ رہا ہے کون سا نہیں لگ رہا وہ آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو صرف کے اندر ایسا کوئی سیکوینس نہیں ہوتا صرف میں تو سیگا آئے گا تو بس اس کے لیے بس آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو پھر انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ کر لیں گے لیکن ابھی آپ اتنا سا بھی کام کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا ابھی آپ اتنا ہی کام شروع کر دیں آپ دیکھیں گے دن ب دن آپ سیکھتے جائیں گے ہاں صرف اور ناپ تو ظاہر ہے یہ تو وہ بنیاد ہے آپ کی صرف اور ناپ تو آپ کی بنیاد ہے میں اس چیز زور دیتا ہوں میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی صرف اور ناو کو مضبوط کرو صرف اور ناو کو مضبوط کرو ٹھیک ہے جی چلے جی بس تھا السلام علیکم